اللهم مولانا العظيم على سيدينا على سيدينا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبائر وصحبه صل اللهم صل على سيدينا محمد وعلى انسان جی انسانے انسان سے, انسان سے الماقت نہ انسان ناکام فلاں اللہ کا, کا جہان کی دیر کے لوگ لاؤ گے قدر کسی کمی ہوجنا کم کر دی اللہ کو انسان سب سمانے الکا مدد نہ مضبوط إذا كنت أجددنا في المنام الآن تدخلوا في المنام الزمان بل سوف يرونا الدنيا والآخرة في حلم لو الدنيا لديك شكرا جواركو فهو آخرة سيئر سيئر سيئر سيئر سيئر دنیا کو عملام نواب کو محبت محبت ابتدار تو کی تو اللہ الاسلام اسلام کتنا فائدہ کیے تو ہمارا ملاقات نہ دس انہوں نے جسا سو بچہ ہے کو پیدا کیا کہ اگر باہر جسا سو دا بچہی دا اگر بچہ محجد ہے ابراہیم احسلام ترکول قبول ایسا قولنا مقصود دادا سمون کو دل کے مجاجر بچہ دا ہے جملے مطالبے کو تو دور پانے جا سب کو سے لکومی وراج کیتی کہ ہرے وراجر روزے تکالاں کو زور برا پر پر اور عربے اور رکھوں کی اس لکھو مخت اور رکھا ایرہ سواب دلوک کرو گا مجید اسلام کو پرس کرنے ہیں ایز امید لہنہ کی تیر آلو اور رسول کی کار میں بار بار دادشاہ دا کرنے ہیں داد خال کی حافت کرنے جیو مند پلے روزے پرسے صلیل اگر روزے کب تبورت سولی پرزیر پر روزے کذائی کی اگر روزے کب تبورت سولی پہدیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقوں کو عبادت سواب جا سزا لگتا سبی قدر سبی قدر سبب بارے میں سب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو خلقی تکاہ کرنے کی پاہوں بھی سا چلی گئی اور پیار ساپنے لگتا کی چاپو وضو پر تھے کہ ہر ایک پر کی مدد ثواب آج سب کا بن پائے گا دیکھیے اس کی مدد ثواب حدیث کہتے ہیں کہ تم کی کس فوقانی عبادت کرتی نہ تک انسان جب تک خدا کی کی کہ خدا رضامت کے نور اور نورہ مڑے سی تو ہے منام من کرتے اطلاق مقصود بے نیوکی خان کو تک کریتا ہو رہایی چی مرک و درجتری کی تک اوٹی بات راو تا پیدایت دینے کو اماد ساوٹا ہو نکی برہیم علی صلاح کیا اول صلاح پیدایتا ہو نو الکی امان جمعا مرکا راو نوز نفت شورا ہو تیچی تلتنی کی دا سرسو نو دیدفلا ایغا خلقہ کو زیادہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام تب ایلا کہ سمجھ آپ اتان ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ بندہ کیوں تراستا کہ اللہ باستا بلدہ راستا سنار مطفہ دائی بس بہرواسی سے مکندی سے بہر پڑے ہوگا بے اتان کرتا چسکہ اللہ بہت سفاؤں کہ مسئلہ میں جب سائد دارتے کہ انہوں نے آپ اٹھے ایک بہتا ہے سفاؤں سے دبا دو سو مختیوں گوہ تو وہ چیز کو جانا میں اکسام والے نہیں سے وہ منی جنہی نہیں دیکھتے حمد اپلار تک جاہاں گا چتا سرکتا دیس مجھے خدایاں گا بیادرین سے ابراہیم الاسلام اپلار شکو مجھے اگر ناراض ہے حضورت پر ایسی لیلار کنگوی مجھے مطرین جائے جیسی مرگوشی پریز جوا تمہاراں حمدان یہ پلاہ پریز جوابی رہی حریف سلام کے پاس مجھلو پس کا رنک اللہ ارادہ کی برہی حریف سلام کی رہا اولی برس پناہتا کو گم لگا پس پلاہ پریز جوابی پلاہ پریز جوابی میرے کام کر بیمار ہوگا نکو نظر میا اس ملاو جب ہم بتائیں کہ یہ مختل اور قریبی ہے زردے کیوں سایہ پت ہے ہمت کرو کہ سن اس کلام میں لے نارایس دیو پر اثر سے پچھولے کی بات ہے بھائی سی ملاو دے غیر الا کی پتھ پر کیتا وس مدد علی منتن ہوئی لمونہ یہ بدتا 75 خدا کرن تام شیدا نظر میاس من کام یہ بدتا علامت لو فلک اپنا مطلب <سؤال> و خلق کو برفنہ دیکھیں کہ مطلب پہ دے ملے پرکات کا سینہ کہ رہیم علیہ السلام بارا گئے گی والے میں کوئی تارتا ہوتا ہے دخمے کے ساتھ نصوری پوکرالا وارد رضای شریف سورا پرے تو ایک ساتھ پرچھتے یہ طاعند ابراہیم یادو ا قدم طاعند کو وچھ کر یادو یوسف اس طرح بنو توں تو تو کا سیدھا ہو میرا دین ظلم ابراہیم تمہاروں علیم جوڑوں کنزر تردفل محبت پا جاؤں اب ازر اگر ایک انکان تو وہ تجیری کیا کنزر تردو جو ہے اللہ احسان کی من عبادہ عبر اکلام نے دکائی اسلام راہی چھل خلق کو دو جو بارا پر اکروں میں آپ کے خص جمع ایک کی دبوں کی چدا دو جمعوں کی بادت پائے گئے اوزابہ ایلان کہ تین ماہ فنائکار ہوں تو جو بھی پرہیم مرتکب خطا دت نہیں ہوتا ہے وہ جو دو مرتبہ احمام کر جمع لگ جا وہ صورت آتی ہے کہ لوگوں کو خطرہ دی ہے دو اور اور بار کروں دت لمبے کی کے لیے یہ پوری پاس صحابہ کی بمیمانیہ کی طرح تیاری جب السلام کا برہیم السلام یہاں پاہ میں ان سے اللہ رکھ رائے اسے صرف رکھ رائے وہی اللہ سمیر رکھ رائے وہی اللہ پاک کی جبت سر رکھ رائے وہی بلا مادت نہیں کر دے مادت پر اکراد اکراد اکراد جب جب انساءاللہ یہاں پہلے کیسے پر اسے اکران لے کہ میں ابراہیمال اسلام <سؤال> بہت اور دے اللہ <سؤال> تعالیٰ سلام وہ کیا کرتے ہیں دیر مشکل کا فاری فاری دی، دی مجمع اسلام ہونے والے براہ اللہ تو امتحان رات ہو بھائی دیر آئے اسلام کو الگ جی کرو گے الگ جی کرا دونوں پیار ہوم السلام ہوا محبوب رامی محبوب رام کو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو محبت مور پیدا چلا اللہ محبتوں کو جب تمہارا متعدد با الگ نام لوا دیوارے جب وہ کل پر بہی علیہ السلام <سؤال> تماغ کا اللہ اللہ خان یہ رہا ہمارا انصاف تھا یہ تو قرآنی کا صدر کرے رسل کا ان کا یہ بھی کو نہ بچائے دین اسلام میں انسان کو واقعی اگرانی سے جنہوں میں بچوں نوائے گا رکھا دن سے حال پر آئیتی تکیہ وٹ کے بچیوں دیکھ رکھیں خود ان سے گلہ نمس جاوڑا خلق کوئی سے آپ اچھائے دیر کے قروبار پر قصد نوکریم میں رجید رسول جنگیر آپ پر رکھا نوری انگیاو گنات کارا کلپن انیت اوڈاڈاڈاڈا خب اچھر ناو جو جو برکبار بچوں جو جو جو جو ج اللہ <سؤال> ابراہیم علیہ السلام <سؤال> سبحان بابائے دلوں کے مایہتی بچائے تیسوا قران تیسوا صلاۃ مکے موقع شروع کا مہراب بالکل سیراباد ان کو لگتا تھی ہوتی نہیں سکتا اور تم کا وہ علیہ السلام پر بچائے پر پہلی علیہ السلام کی طرف भगवान सब के पीछे लाये तू कह दे मेरे सलाम رام لا یہ نواسہ کہتے حضرت جلال الدین مولانا انہا کیا وقت کی گفتگو کی نے کے پہ فادر کہا قران 7 بچائے کی <تصفح> نہیں اللہ محبت مشرا کی حضرت یا بلی ہو لمبا رکھا گوجود بھائی گم سلام ہوں کا السلام لوٹے <be>. دین اسلام میں کو صحیح او مسلم بلاجیہ در نظر رکھو نمدہ حاجتہ دیا کو نہیں کہ دیکھو عظمت درگاہ رب پاک کی ہے بیائی کی تو لا اور قربانی ہے ظفر دی حاجتہ کہ each فیمے دیا کو دین دو تو ملا سکتا ہے لا کوئی بھی قربانی کو اڑھی نہ کو بیان نہ لگاؤ تمام ہیں یانو ان سب پھیت لگا تھا نو وقت کل وہ وجے تھا صرف کرے کر اپنا سر بابا دادی سے کرا تو کرے تم پورا کار کی لیے یا انت تو یعنی بچتا کام ہے میرے زنا ورت توتےن جو راہ نماز موت بچتا اور کو ورائے کرے سر کے وہ توے گلے صفائی کو خدا کو کہے بچے وہ کرو بچہ سینتان بابا مہاتوائی کا کی جائزہ دوسرے بدنام دکھا کر بدن السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو جمع جمع ان جو تم جائے بہت ملنا نو سیدا رسالہ نہیں اب یہ سوچ ابیس پہوندار نواوا حوالہ قبر کا خلاف میں اٹھا رہا کوئی بتایا پر خاص سہر کئی جناباد بھی اللہ رہی لا تک میں اٹھا رہا جتنے لفظ امور کے مانند لا تک ہوا لیکن اور دیتا کا بہت ما بھی تو مرت رہی مت اپ لا تک پیدا خبر روما قبردار موجید ما اُشتا کلمات داتے میں سے ما پر محمد کتا نظر کرے گا انہاں انہاں دو بجنات کے لحقاق کو حتم سے میں وقت پا لے گا او درے موجید ما نکمی دوبائی پر امام کل اچنا انہ سے علاق نہیں انہوں نے مور توانا جیون دراصل <سؤال> دراصل مددگار تو پغاریں نہ جس کرن تیر چلا تیرے منے پر زور کر چلے دے زور مکمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیوں روائے سے پڑھے گا اللہ حباق دہنی صلوالوائی شمائے گا اللہ اللہ خریبات آئینا کہ برنی اللہ علیہ وسلم چکلہ خیر رہے رہے ہیں کہ دبوئی سلیدی اللہ آنکھوں کی جارہے ہیں کہ برنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور جویلہ علیہ نہیں جاتا سو ৩৫ کی طرف اور وہ ہم大臣 سے جس سے کہتے ہیں وہ قریب نہیں میں جس سے اٹھا نے دراصل تو دیتا رہا ہے انا فاطمہ میں پڑینا اور سکھ کہ میں اجیں تولا یہ کا پورا دانت ہی صحیح ہے رسالت کا دانت اللہ فاضلنا فضیلت اسلام پر کو وہ نہیں چڑھا اللہ صوت رنگ اندر ادھر تک پریمانے نہیں ہوتا ذکا ہے کہ ظہور کی میدان میں بہت وہ اگر کبھی یہ کرام قوموں کو ملتی تو میں اقرام تمہیں دیتی الگ اللہ الگ اللہ قربانی تو بنولی فل بن وقت انسان الگ الگ قربانی جب انسان زندگی سے اجولہ جب تینوں پھلا نہیں جب پھلا kabar na a ke sab lekin insaan ki zindegi o kitabain nahi basla waqiyat اللہ اللہ تعال صحیح خوشن و جمالی جدہ آواز رکھے اور اس میں جمالے